ان کا یہ کہنا کہ ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اور ہم آپس میں تقریباً متفق ہیں جہاں تک بیجا تشدد کی بات ہے کہ وہ ہمارے بیجا تشدد کے خلاف اور اس سے بیزار ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اگر کسی سے ہماری صف میں بیجا تشدد ہوا بھی ہے اور کوئی اس سے بیزار ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اس بیزاری میں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہماری جماعت میں کسی سے ہونے والے بےجد تشدد کے ہم پہلے بھی خلاف تھے اور اب بھی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ جنگ کے لیے بھیجا جب خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس قوم نے آپ کے سامنے توبہ کا اظہار کیا اور مسلمان ہو گئی لیکن انہیں چونکہ توبہ اور اپنا اسلام ظاہر کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اس لیے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلمنا اور آمنہ کہنے کی بجائے سبانہ سبانہ کہنا شروع کر دیا یعنی ہم نے اپنا دین تبدیل کر دیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر اس قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بیزاری اور برات کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللّہ انی ابرا علیہ کا صنع خالد یا اللہ خالد نے جو کیا میں اس سے بری ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آج کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مزید جہاد نہیں کیا جائے گا اور خالد کو اپنی صف سے نکال دیا جائے گا یا خالد کی صف میں یا ان کی کمان میں آج کے بعد کوئی نہیں لڑے گا بلکہ اس کے بعد بھی خالد رضی اللہ عنہ کی کمان میں صحابہ نے جنگی لڑی اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک اور اس کے بعد بھی خالد رضی اللہ عنہ جنگی کمانڈر رہے اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آپ اس تشدد سے بیزار ہیں اس لیے ان کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے تو ہم بھی اس سے بیزار ہیں لیکن پھر بھی اس صف میں موجود ہیں اور اس کا حصہ ہیں اور جب بھی کوئی اس طرح کا بے تشدد کرتا ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو جہاں تک بازی تشدد پر مبنی واقعات کی بات ہے تو اس سے تو ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں لیکن تحریک تارون پاکستان کا اپنا ایک منحج ہے اپنے ایک موقف ہے ہم نے اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کیا ہے اور وہ ہمیں منوان قبول ہے ہم فق کی عبارات اور ان کی بیان کردہ ہدایت کے تنازل میں جنگ کرتے ہیں اس لیے باز واقعات کو دیکھنے کی نہیں بلکہ تحریک کے اپنے منحج اور موقف کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے اور حق کی تابے داری نصیب فرمائے اور ناحق حق باتوں اور بے جا تہمتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین